اللہ اللہ اس طرح بیان کرتا ہے حق کی مثال باطل کی مثال اور جاگ کی مثال الگ چیز ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا اللہ تعالیٰ کا حکم الفسر بہترین بلائی اور بدلہ ہے اور بولو لم یس تجیب جن کے لیے قبولیت نہیں ہے اگر ہو ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب اور اس جیسے اس کو حساب ان لوگوں کے لئے بہت برا حساب ہے جہنم ان کا جانم ہے وہ بہت برا ٹھکانا ہے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے استجابت اللہ کے ہاں ہو گئی ہے مانا توحید اور سنت پر آ گئے تو ان کے عبادت کو اللہ قبول فرماتا ہے اور وہ لوگ جو اسلام قبول نہیں کرتے ہیں توحید پر نہیں آتے ہیں تو ان کی استجابت نہیں ہوگی عبادت اللہ کے ہاں ان کا کوئی قدر قیمت نہیں ہے تو وہ اگر زمین بر خزانے اللہ کے رستے میں خرچ کریں گے تو ان کے لیے نجات نہیں ہوگا جس طرح چوتھے پارے کے کیا وہ جو, جو نازل کیا گیا ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے و و کمن ہوا ایک بنا ایک نہ بنا نہیں برابر ہو سکتے ہیں ایک کو اللہ نے توحید سنت سے نوازا ہے اور دوسرا اس سے اندھا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ دینا بولو گونا جو, جو پورا کرتے ہیں بیاحد اللہ اللہ کے وعدوں کو اللہ کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں توڑتے ہیں وہ کو. اس جو لوگ سلونا ما امر اللہ جو ملاتے ہیں اس چیز کو جس کا حکم اللہ نے دیا ہے ماں امر اللہ بھی بکرا میں پڑھ چکے تھے سل رحمی کرنا خاندان رشتے کو اپنے قربت میں لانا خود قریب ہونا اور اللہ کی نبی نے فرمایا کا خیال اصل میں وہی شخص رکھتا ہے کہ لوگ اس سے تعلق توڑے اور وہ جوڑے برابری کی حد تک توڑے کر سکتا ہے اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں برے حساب سے معنی یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو جب ایک انسان کا اللہ سے ملاقات کی امید ہو, کہ میرا خراب ہو جائے گا اس در کے وجہ سے یہ انسانوں کے حقوق پورا پورا تلاش جی کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا مندی کو واقع اور قائم کی انہوں نے نماز خرچ کیا رزق نام جو ہم نے ان کو دی ہے سروں والا اور ظاہر کبھی انسان اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے تو خفیہ طور پر کبھی خرچ کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس لیے کہ میں اس مجلس میں پیسے نکال کے دیتا ہوں تاکہ میرے سخاوت کو دیکھ کر اور جو مالدار بیٹھے وہ بھی نکال کے دے نیت میں یہ بات ہو دکھلاوا مقصود نہ ہو تو یہ ظاہر میں خرچ کرنا ہے اس کا اجر اپنے دے گا اور یہ مثالیں ہم صورت بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ کبھی خرچ کرنے کا یہ انداز اور طریقہ ہوتا ہے کبھی یہ سروں اور دور کرتے ہیں یہ نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے نہیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے فرمایا محبدار ان لوگوں کے لیے بہترین انجام ہے اقبا کہتے ہیں انجام کو اور دار کہتے گھر کو کا گھر ان کے حق میں بہت اچھا ہے مانا جنت وہ کیا ہے تفصیل اس نے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے جناتواد ہمیشہ رہنے کے باغات ہے جس میں وہ داخل ہوں گے منصاج من اور جو بھی نیک ہوں گے ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں میں سے وزریات اور ان کے اولاد میں سے اور فرشتے داخل ہوں گے ان کے اوپر من کل لباب ہر قسم ہر ہر دروازے سے مانا ہر دروازے سے جو ملک ان پر آئیں گے فرشتے تو وہ ان پر داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے سلام علیکم سلامتی ہو تم پر بے ما صبر تم بس بہت جو تم نے صبر کی فنک بدا بہترین انجام ہے آخرت کا یہ جو آخری گھر جن کا ہے نجات اور جنت یہ بہترین انجام عقیرت کا جن کا ہے ان پر سلامتی ہو یہاں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو سلا رحمی کریں گے ان کا سبب بتایا یہ صابر لوگ ہیں ان کا صبر کیوں ہے ابتقاء وجہ اللہ کے رضا کے تلاش اللہ کے رضا کے جب بندر تلاش کرتا ہے نا یہ چھوٹے بھائی کو نظر نہیں آتے مثلاً کوئی شخص ہے اس کو ذہن میں بہت بڑا پروگرام ہے وہ بڑا پروگرام جب آ جاتا ہے نا تو یہ چھوٹے باتیں وہ بھول جاتے ہیں آج گھروں میں فساد کیوں ہے محلوں میں فساد کیوں ہے بڑا پروگرام لوگوں کے ذہن سے نکل گیا نبی علیہ نبیر نے فرمایا من جعل الاخرہ جس نے اپنے تمام کاموں کو اکٹھا کر کے ایک مصیبت اپنے سر لے لیا ایک سوچ بنایا وہ کیا کہ آخرت میں مجھے نجات مل جائے تو یہ جو دنیا اور آخرت کے چھوٹے چھوٹے کام ہے یہ اللہ تعالیٰ حل کر دے گا اب آپ جانتے ہیں ایک شخص نوکری کرتا ہے اور اس کو سروس ملا ہے کہ تم نے پچیس سال یا بیس سال یا پندرہ سال انتہائی بامشکت یہ کام کرنا ہے تو اس کام کے مشقت کو گزارنے کے بعد پھر تمہیں کیا ملے گا تم کو چھٹی مل جائے گی اور کمپنی کی طرف سے پچاس ہزار ہے بیس ہزار ہے دس ہزار وہ تنخواہ بطور پینشن تمہیں گھر میں ملے گی اب یہ بیس سال میں پندرہ سال میں وہ اتنا محنت کرتا ہے اموات ہوتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں کئی مسائل ہوتے ہیں سال تھے اس میں جتنی بھی پریشانی آئے گی برداشت کروں گا اب کیوں اس لیے کہ اس کے ذہن میں بہت بڑا پروگرام ہے اس پروگرام تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے باتیں کچھ بھی ہو جائے اس کو برداشت کرے گا یہی مثال ایک مومن کی آخیرت کے بارے میں ہے کہ جب اس کا آخرت کا سوچ بن جاتا ہے تو ابتگا وجہ رب جب ہو جاتا ہے تو آقام و اور انفکو اور یہ اخراج کرنا سرن و اعلانیہ اور ید رحون بس الحسنا یہ چیزیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے اس لیے کہ خیرت کے تمنا میں ہیں تو فرمایا یہ اس کے لیے پھر نجات اور ان کے آبا اجدا ان کے اولاد ان کی بیویا یہ ہم ان کے ساتھ الحق نابلم ضبریت ہوں وماں اللہ تعالیٰ میں فرمایا یہ پھر ان کے ساتھ ہم ملائیں گے اور فرشتوں کی طرف سے سلامتی اور اللہ کی طرف سے سلام یہ ساری چیزیں ان کو مل جائے گی و لدینہ جو توڑتے ہیں اللہ ہی اللہ بادے من بادے ہی ان کے پختہ کرنے کے بعد کہ ملایا جائے وہ فساد کرتے ہیں زمین میں تو ان لوگوں کے لیے لانا سوار اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے خیرت کا یہ مد مقابل یعنی جنتیوں کے اوصاف الگ تو مجرمین کے اوصاف یہ ہے کہ وہ سلا رحمی نہیں کرتے ہیں بلکہ صورت محمد میں فرمایا اگر ان کو ہم زمین پر اختیارات دیتے ہیں تو یہ رحمی کو توڑ ڈالیں گے اپنے رحموں کو توڑ ڈالیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے اور ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا میں اللہ تعالی مال دولت سے نوازتے ہیں وہ فاسق باجر بن کر مشرق بدتی بن کر اور بڑے بڑے بنگلے دور دراز غریبوں سے دور باغ کر لے رہتے پھر ان کے رشتے دار میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر پہ نہیں آؤ اس لیے کہ ہمارے تمہارے آپ بالکل الگ سلیک ختم ہو گیا ہے معاملات بدل گئے غریب لوگ ان کے بنگلوں میں کیسے جائیں گے پھر ان سے تعلقات پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی شادی جو ہوگی وہ شادی حال میں ہوگی اب شادی حال میں ہوگی تو غریب آدمی شادی حال میں کہاں پہنچے گا کراچی کے ایک کونے میں وہ شادی حال ہے دوسرے کونے سے غریب دعوت میں کیسے جائے گا اگر وہ اس کی دعوت میں رات کے دو بجے جائے جو یقیناً سنت کے خلاف ہے چاہے معاہد وہ کانا دے یا مبتد مشرق دے یقیناً سنت کے خلاف ہے کیونکہ عشاء کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سو جاؤ آرام کرو صبح نماز کے لیے جلدی اٹھ جاؤ گے تاجو نہیں پڑتے تو فرض تو نہیں جائے گا تو آپ جب بارہ بجے گیارہ بجے کہنا ہوگا ایک بجے اب وہ کہا کر آنے والا گھر میں ایک گھنٹے کے بعد پہنچے گا تو دو تو بج گئے اب صبح نماز کیسے پڑھے گا تو یہ کانا سنت نہیں ہے بدت ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے پھر ایسے حالوں میں جانا ہے تو اس کانے میں نہ معلوم وہ کتنا کانا کہے گا پچاس روپے کا سو روپے کا کہے گا اور پانچ سو روپئے کا ٹیکسی پکڑے گا تو اس کانے کا اس کو کیا فائدہ ہوگا اب یہی کانا اس کے محلے میں ہوگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو متحو کیا جائے غریبوں کو ہٹایا جائے اب وہ جب محلے میں ہوگا تو محلے میں غریب بھی آئیں گے فقیر بھی آئیں گے مسکین بھی آئیں گے رشتے دار بھی آئیں گے قرب جوار میں جو لوگ آئیں گے آ جائیں گے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے آنا ضروری ہے تو دور سے بھی آ جائیں گے لیکن عام مسکین اس کے محروم نہیں ہوں گے کیونکہ جس حال میں کہنا ہوتا ہے تو حال کے قرب جوار میں ان کے رشتہ دار مسکینوں کا گھر نہیں ہوتے یا جس محلے میں وہ رہتے ہیں ان کا گھر وہاں نہیں ہوتے اور غریب وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تو لا محالہ اس کانے کے اندر یہ صفت ضرور آئے گا کہ غریب اس میں نہیں آ سکیں گے مالدار آئیں گے تو یہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں مالداری آ جانے کے بعد جن لوگوں میں یہ صفات آتے ہیں اللہ شاہدر اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے یہ اختیارات اللہ کے پاس ہے یہ کسی کی کمال کے بات نہیں پر وہ فرح ہوں بالحیات دنیا وہ تکبر کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اس پر خوش رہتے ہیں وہ مل حیات دنیا فی الحال نہیں ہے آخرت دنیا دنیا آخرت کے مقابلے میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں اور کچھ نہیں ہے متا ہے متا مانا حقیر چیز اس کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ حدیث اس پر فٹ ہے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ورنہ ماں سکا شربتاً کافرن منہا اللہ کسی کافر کو اس میں سے گٹ بی پانی کا نہ پلاتے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے کہتے ہیں فروغ ای کیوں نہیں نازل ہوتی اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ راہ دکھاتا ہے اپنے طرف جس کو مناناپ جو اناوت کرتا ہے یہاں پر اللہ رب المین نے فرمایا کہ یہ لوگ موجزات طلب کرتے ہیں تو کیا موجزات کی وجہ سے ان کو ہدایت ملے گی فرمایا نہیں ہدایت ان کو نہیں ملے گی کیوں یہ منیب نہیں ہے یہ عنادی ہے ضدی ہے زدی اور عنادی ان کو ہدایت نہیں ملتا ہے ہدایت کے لیے اللہ نے ایک قانون بنایا ہے جو انعابط کرے اللہ سے ڈرے اللہ کے طرف متوجہ ہو اللہ کے سامنے میں اپنے آپ کو مسکین بنائے کہ اللہ میں فقیر ہوں مسکین ہوں مجھے راہ دکھاؤ حق اور صحیح راستہ کون سا ہے ہم کہتے ہیں جو بھی شخص جنی مسائل میں پریشان ہو ان کو چاہیے کہ رات کو اٹھے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے ہدایت دے قرآن میں اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم میری طرف عنابت کرو مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا کتنے لوگوں کو اللہ صرف دعا مانگنے سے دل میں تبدیلی لے آتے ہیں پھر حق پرس علماء کی طرف اس میں میلان پیدا ہوتا ہے پھر جنہیں مجالس میں بیٹھ کر اخر کار توحید و سنت سے اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر دیتے ہیں تو فرمائے انعابت والوں کو ہدایت دیتے ہیں آمنوا لو اللہ دنو لوگ جنہوں نے اللہ ذکر کے اللہ اللہ ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں دل یہاں دو معنی ہیں ایک تو ہے اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ انسان مومن کو اطمینان ہوتا ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب تک اس کے سامنے قرآن و حدیث کی دلیل نہ آئے تو اس کو سکون نہیں آتا ہے اس کو تم سو مسائل بتاؤ فلاں نے خواب دیتا ہے فلاں کا تجربہ ہے یا مجربات میں سے ہے فلاں میں سے ہے مولوی صاحب اس کے سامنے گھنٹہ لگا رہے گا وہ سمجھاتے سمجھاتے اخیر میں بولتے ہیں ہاں بھائی آپ بتاؤ آپ کو, آپ کو کچھ اطمینان ہو گیا وہ کہتے مولانا صاحب باتیں تو آپ نے بہت کی ہے لیکن دلیل اس میں نہیں ہے اس لیے کہ وہ دلیل کا طالب ہو گیا تو قرآن اور سنت سے اس کو اطمینان حاصل ہوتے ہیں اور وہ اس کے خوابوں میں تو نہیں ہوتے مجربات میں تو نہیں ہوتے تو فرمایا کہ مومن کا دل وہ اللہ کے ذکر سے منور مطمئن ہوتا ہے جب اس کو دلیل آ جائے اللہ دھن بولو گا منوجنوں نے کمال کی ہے تو با لم خوشی ہے ان کے لیے وہ حسن و اور بہترین ٹھکانا تو جنت میں ٹھکانے کا نام جنت کا نام ہے جنت ہے ان کے لیے اور ایک بشارت اور خوشخبری کا نام ہے ان لوگوں کے یہ اعتراضات یہ اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے ہیں کہ یہ معزات مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس طرح کرو اس طرح کرو ہم مان جائیں گے اور جیسے کہ سورت نام میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے وہ کلمتا وہ حسن علیہ کل قب الگے تو ان کے چاہت کے مطابق ان کے لیے دلائل لانا یہ ضروری نہیں کہ ایمان لائیں گے جو چکے ہیں اس امت سے پہلے ہم نے آپ کے طرفہ برمان اور وہ کفر کرتے رحمان کے ساتھ فرما دیجیے نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے تو کل تو متاب اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں یقین کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے میرا معنی یہ ہے کہ جیسے رسول ہم نے پہلے بھیجے تھے کمتوں میں اسی طرح ہم نے آپ کو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ لطل علیہم تاکہ آپ ان کے اوپر تلاوت کرے پڑھ کر سنائے یہ قرآن الدی و جو ہم نے آپ کے طرف وحی کی ہے یہ لوگ رحمان کے منکر ہیں رحمان یمہ تو مانتے ہیں وہ مشرقین کا عقیدہ اسود انسی اس کو رحمان امامہ کہتے تھے یمامے کا رحمان اسود انسی جس نے نبوت کا دعوی کیا تھا اس نے اپنے لئے نام رحمان رکھا تھا تو ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے ہاں وہ رحمان ہے لیکن اللہ کے رحمانیت کے بارے میں جو صفات ہے اس میں گڑبڑ کرتے ہیں رحمان یہ اللہ کے صفات میں وہ صفتی نام ہے جو غیر پر اس کا بولنا جائز نہیں ہے رحیم کی صفت تو نبی کے لیے نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے ایمان والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے لیکن رحمان کا صفت اللہ کے ماں کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے ایک معنی دوسرا معنی یہ کہ یہ جو مشرقین ہیں مشرقین اللہ رب العالمین کو رحمان مانتے تو ہیں لیکن شریک کرتے ہیں تو جب اللہ کی صفات میں غیر شریک ہو جائے تو پھر یہ رحمان کے ماننے کے کوئی معنی نہیں بنے گا بولتے انکار ہو جائے گا فرمایا قرآن جبال اگر ہو ایسا قرآن کے چلائے جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ پہاڑ او یا دیے جائے اس کے ذریعے سے زمین او کل یا کلام کر سکے اس کے ذریعے سے مردے بل اللہ الامر بلکہ تمام امور اللہ کے لیے سب کے سب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مطالبات تم ایسا قرآن لے آؤ ایسا قرآن لے آؤ اللہ نے فرمایا اگر قرآن کے اندر یہ خوبی بھی میں پیدا کر دوں کہ اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ پہاڑ چلنا شروع کر دے یا اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے مردے اٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دے یہ سب کے سب ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا یہ لوگ ایمان لائیں گے فرمائے نہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ تو ان کے بیس مطالبات افلم یہ اصل لذینہ منو کیا یہ لوگ سارے کے سارے نہیں جانتے اس بات کو کیا یہ نامید ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے اللہ شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ جمیا تو ہدایت دیتے سارے لوگوں کو سب کے سب کو ہدایت دیتے معنی یہ کہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں مشرقین کے بارے میں یہ سوچ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علامات پیش کرنے ہیں اسی کے ذریعے سے جس کو ہدایت ملنی ہے مل جائے گی نہیں ملنی ہے نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ تو ویسے سارے لوگوں کو ہدایات پر جمع کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جبری طور پر یہ کام نہیں کرنا ہے اختیاری طور پر کرنا ہے ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ کفر ہو جنہوں نے کو ہے پہنچے ان کو ہو ان کے جو انہوں نے کیا ہے عذاب او یا اتری گی قریب ان کے گھروں کے ہت آئے تفیاتی کیا آئے گا اللہ کا وعدہ ان اللہ یقین اللہ تعالیف المیاد نئی خلاف ورزی کرتے اپنے وعدے کے مراد یہ ہے یہ جو مشرقین ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کا عذاب اگر اجتماعی طور پر ان پر نہیں آتا ہے تو کم از کم ان کے بستیوں کے غورب جوار میں اللہ کے عذاب کی نشانیات آئے گی اور وہ ہوا مکے والوں کو خطاب ہوا اور مکیب کے قرب جوار کو نبی علیہ السلط مدینے سے ہوتے ہوئے علاقوں کو فتح کر رہے تھے نبی علیہ السلام اور نبی کے ساتھی یہ ان کے لیے عذاب کی ایک شکل تھی اللہ نے ان پر مسلط کر دیا اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ اللہ کا ان پر عذاب آ جائے یا ان کے اوپر اللہ کا عذاب ان کے قرب جوار میں داخل ہو جائے یہ ان کے سامنے علامتیں موجود ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بڑھتے جا رہے ہیں علاقوں کو فتح کرتے جا رہے ہیں یہ بھی اللہ عذاب کے عذاب کی شکل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے روگردانی مخالفت نہیں کرتے اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ تجھے غالب کروں گا تو اس کو غالب کر کے دکھائے گا وہ القدس تو جی رسول یقیناً مزاق کیا گیا استضا کیا گیا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے اب اس میں نبی علیہ السلام کے لیے اطمینان اے نبی اور اے نبی کے ماننے والے دہائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ دعوت دو گے لوگ آپ پر الزام لگائیں گے کوئی کہے گا ان کو پیسے ملتے ہیں کوئی کہے گا یہ کے کے ایجنٹ کوئی کہے گا ان کے خفیہ کار, کاروباری معاملات ایسے ہیں کہ ان کو کچھ دیا جاتا ہے وہ اور لوگ ان کی پیچھے سے مدد کرتے ہیں سورت فرقان میں فرمایا یہ سب کچھ ہوگا لیکن تم نے کیا کرنا ہے صبر فرمایا تو مولت دی ہم نے ان لوگوں کو کفرو جنہوں نے کفر کیا تھا ہم ہم نے ان کو پکڑا پھکا نئے کاب کس طرح ہمارا عذاب پر میں صبر کرو استقامت کرو اللہ تعالیٰ نتیجہ لے آئے گا تم صحیح عقیدے پر گامزن رہو اور مشرقین کو اللہ تعالیٰ جلیل کرے گا ان کا وقت آنے والا ہے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افمن هو قائم املا كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شرکا قل سموهم ان دونهم بونه بما لا يعلمون في الارض بما لا يعلمون في اور امب ظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وسدوا عن الله فما من هاد پچھلے آت میں اللہ نے تسلی اطمینان دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمائے کہ بولو جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو ہم نے مولت دیا تھا پھر ہم نے ان کو پکڑا سخت عذاب کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ مسئلہ بتاؤ اب ہمن ہو و قائم ان کیا وہ جو نگاہ بان ہوا کل نفس نہار نفس پر بیما کا سبق ساتھ اس کے جو اس نے کسب کیا ہے اس میں سوال کیا جس کو تم پکارتے ہو وہ ایسا ہے اللہ تو ہر نفس پر ہے اس کا جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سب کسب اللہ کے علم میں ہے اللہ اس کا بدلہ دے گا لیکن جس کو تم پکارتے ہو کیا وہ ایسے ہیں ہرگز نہیں وہ جو بنایا انہوں نے اللہ کے لئے شریک کل آپ فرما دیجئے سم موہم نام لو ان کے ان کے نام لو وہ کون ہے وہ اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے ہم تو نہ یا تم خبر دے تو اللہ تعالیٰ کو بے ماسات اس چیز کے لا یل فی الارض جس کو وہ نہیں جانتا ہے زمین میں اللہ کو تو معلوم نہیں ہے کہ زمین میں میرا کوئی علا موجود ہے جو میرے ساتھ برابری میں ہے زمین کا نام کیوں لیا زمین کا نام اس لیے لیا کہ مشرقین کے علا اکثر زمین میں ہے سلاۃ السلام کے بارے میں تو ان کے عقیدے میں خلل ہے کہ وہ آسمانوں پر چڑھا و زندہ ہے نہیں جتنے بھی انہوں نے علا اپنے خیال میں بنائے ہیں اکثر وہ زمین میں ہیں تو اکثریت کے غالب ہونے کے اعتبار سے اللہ نے زمین کا تذکرہ کیا فرمایا اب ان سے کہو ہم تو نہ بے او الارض یا تم اس اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہوں جس کو نہیں جانتے وہ زمین میں زمین میں تو اللہ کو معلوم نہیں ہے ہاں تم کو معلوم ہے کہ اللہ کا معبود ہے کوئی علا موجود ہے اللہ کے مقابلے میں ام بظاہر من القول یا وہ شریک کے اللہ تعالی کے ساتھ اپنے گمان کے ساتھ گمان ظاہر من القول ظاہر گمان بلزین بل لذینہ کفر ہو بلکہ مزین کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے مکرحمن کا چال مکر وہ سد سبھی روکے گئے وہ سیدھے رستے سے ان کو سیدھے رستے سے روک دیا گیا ہے ان کے کفر شرک کی وجہ سے جس کو اللہ گمراہ کر دے گے نہیں ہے ان کے لیے کوئی ہادی ہدایت دینے والا ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا فرمایا کہ یہ اپنے شرک پر اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ زمین میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن شیتان کے کارکردگی ان کی ان کے مزین تو اس کے بدلے میں ان کو روک دیا گیا اللہ کے رستے سے لہم عذابل حیات دنیا ان کے لیے عذاب دنیا کی زندگی میں ہے شاخو اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے نہیں ہوگا ان کے لیے من اللہ میں اللہ سے کوئی بچانے والا اللہ سے کوئی بچانے والا ان کے لیے نہیں ہوگا کیسے ان کے لیے اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا ان کے تو بڑے بڑے دعوے ہیں کہ ہمارے لیے بڑے بڑے بزرگان دین ہم نے پکڑے ہوئے ہیں وہ چھڑائیں گے فرمائیں نہیں چھڑا سکتے وہ ان کے کام نہیں آئیں گے مثر الجنت الدے و عید مثال اس جنتوں کے جو وادہ کیے گئے ہیں وہ کون متقین تجریمین ان اور, ان اور انجام کافروں کا آگ ہیں اس صورت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں ایمان والوں توحید والوں اور کفر شرک والوں کے درمیان میں مثالوں سے بات مسئلہ سمجھایا ہے جیسا کہ پہلے ہم نے جاک کی مثال پڑھ لی فرمایا کہ ان کے لیے باغات کے, کے, کے, کے لیے ان کا نظام برقرار رہے گا سال بھر میں موسم کے اعتبار سے نہیں کوئی مسم نہیں ہمیشہ کے لیے والذین لینا تم وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے کا جو اتارا گیا ہے آپ کے طرف ومن اور کچھ اور لوگوں میں گرو میں سے ان روجو انکار کرتے ہیں باغ اس کے بعضے فرما دیجیے فرما دیجئے امر تو یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے ان یہ کہ میں پکاروں اللہ تعالیٰ کو اکیلے ولا اشر کو بھی اور یہ کہ میں ان کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤں ادو اسی کی طرف میں بلاتا ہوں وہ اور اسی کی طرف وفسی ہے میری فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے قرآن کریم میں یہ کتاب سے پہلا محرض کر چکے ہیں اہلی کتاب کے اچھے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی فرمایا وہ قرآن کے نزول پر خوش ہوتے ہیں جو وہ اس کے منتظر تھے کہ نبی آئے گا نبی پر کتاب کا نزول ہوگا اس پر ہم ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ ہم غالب ہو جائیں گے دنیا خون صورت بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وہ منتظر تھے اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے کے, جو اس کے بعض احکام کو نہیں مانتے ہیں انکار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احکام مراد یہ ہے کہ جیسے پہلے ہم پڑھ چکے او بدی کہ شرک کے مسئلے کو نہیں مانتے باقی فضائل کو مان جائیں گے تو فرمائیں کہ اس سے بات پھر بھی نہیں بنتی ہے تو آپ بتا دینا کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ امر ہے کہ میں خالص اللہ کی بندگی کروں اس کی طرف لوگوں کو بخاروں دعوت دوں کیونکہ اس کی طرف میرا دعوت ہے اور اسی کے پاس میں نے جانا ہے مآبی میرا جانا وہاں ہے جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو میں نے وہی کچھ کرنا ہے جو وہ مجھے بتائے گا اب بتاؤ تم کہاں جاؤ گے اگر تم نے بھی وہی جانا ہے تو وہ کچھ کرو جو اس کا حکم ہے. اگر آپ نے پیروی کے ان کے خواہش ہو کے بعد نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی حمایت اور نہ کوئی بچانے والا دوست بھی نہیں ہوگا حمایت کرنے والا بچانے والا بھی نہیں ہوگا اب جب نبی کے لیے حکم ہے تو باقی کون ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر توحید و سنت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کس کی دعوت دے اور وہ بچ جائے نہیں بچ سکے گا اور فرمایا کہ ان کے پاس دین نہیں ہے تو خواہش پر بنا باتیں ہیں علم صرف قرآن و سنت کا نام ہے من العلم اور قرآن کریم کو اللہ نے حکم کے طور پر نازل کی ہے صرف یہ تلاوت کی کتاب نہیں ہے حکم عربی یہ حکم ہے اللہ کا اس کو مانو اس پر عمل کرو اس کو قانون دستور کے طور پر نافذ کرو جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لست مالا شین حتیم تو جب تک مسلمان اللہ کے قانون کو قرآن کے ذریعے سے نافذ نہیں کریں گے تو یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو تمہارا کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے آج دنیا میں مسلمانوں کے کوئی حیثیت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نظام کے تابے ہیں وہ لطا ہم نے کئی رسولوں کو قبل کام سے پہلے بنایا ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد وہاں کاند علی رسول اور نہیں ہے لائق کسی رسول کے لیے آئے تھے لے آئے وہ کوئی نشانی اللہ اللہ مگر اللہ کے اجازت لکھ کتابوں ہر مقررہ وادی کے لیے لکھا ہوا وقت ہے اب یہاں اتراضات کی جوابات جیسے کہ پہلے بھی ہم نے پڑھ لیے ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ کیسے رسول آپ کی ہیں آپ کی تو بیویاں ہیں آپ تو شادی کر چکے ہیں اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کی شادیاں بھی تھیں ان کی بیویاں تھیں ان کا کہنا ہے کہ تمہارے تو اولاد ہے فرمایا ان رسولوں کے اولاد تھی ان پر اعتراض کرو کہ اچھا نبی کی اولاد نہیں ہوتی ہے یہ کہیں نہیں ہوتی ہے تو کہو تم لوگ کیوں کہتا ہوں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں پھر وہ کیسے نبی دا تم تو ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں تو وہ نبی نہیں تھا جب نبی کی اولاد ہی نہیں ہوتی ہے تو تم تو پھر ابراہیمی نہ ہوئے نا پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں تمہارے اوپر یہ اعتراض آئے گا اچھا جی چلو اگر یہ بھی نہیں تو فرمایا کہ کچھ نشانی علامت معجوزہ لے آؤ تو جواب دے دو کہ رسول کے پاس یہ اختیار نہیں ہے یہ اختیارات اللہ کے پاس اچھا جب معجزے کے طور پر یہ مانتے نہیں ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر یہ عذاب کا مطالبہ کریں گے پھر یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ نہیں مانتے تو عذاب آپ لے آؤ تو آپ جواب دے دو لکھ کتاب ہر ایک کام کے لیے جو اجل مقرر ہے وہ لکھا جا چکا ہے وہ میرے اختیار میں نہیں اللہ کے اختیار میں تو یہ کہیں گے اچھا یہ جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو ہماری تقدیر میں اللہ نے گم رہی لکھ دیا نا کہ میں مشرک رہوں گا ہم کفر شرک پر رہیں گے تو پھر ہم سے کیوں مطالبہ کرتے یہ مان لے آؤ تو جواب دے دو یم اللہ ہم اللہ مٹاتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جس کو باقی رکھتا ہے تو باقی رکھ لیتا ہے تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کا مسئلہ آ ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس کتاب ہے یم اس میں سے جس چیز کو اللہ مٹاتا ہے وہ قادر ہے. ان سے کون پوچھے گا اور ویس بتو اور جس چیز کو وہ باقی رکھتا ہے باقی رکھ لے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا تو اصل کتاب تو اس کے پاس ہے تم ایمان تو لے آؤ اس کو ایمان سے روکنے کے لیے بہانہ مت بناؤ جس طرح لوگوں کے جو لوگ تقدیر کی منکر ہیں نا آپ ان سے بات کرو تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے ہاں جی لکھا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے نہیں لکھا ہے نہیں لکھا ہے تو کہتے بس یہ تو پھر ہمارے مرضی کی بات ہو گئی نا اللہ نے لکھا ہے کہ ہم ایسے رہیں گے نماز نہیں پڑھیں گے بے دین رہیں گے تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے چھوڑ دو ہمارے کو ہم کو اپنے حالات پر چھوڑ دو اس قسم کے بے دین لوگ جوابات دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیا کہ یہ تقدیر اللہ کے اختیار کے تحت ہے اللہ کے اختیار کے اوپر نہیں ہے وہ ماتحت ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ چاہے تو تمہارے وہ باتیں پلٹ دے تم رجوع کرو اللہ فیصلہ کرنے والا ہے تو جو تقدیر مبرم ہے وہ تو ہے اپنے جگہ تقدیر معلق جو ہے اس کے اندر تبدیلی ہو جائے گی تو اللہ نے تم کو اختیارات دے تم استعمال تو کرو امان کا اگر ہم دکھائیں آپ کو بازی بازم جو ہم نے ان سے وعدہ کیا او نہ تو یا وفات کر دے آپ کو فعین کل بلاغ آپ کی ذمے تو پہنچانا ہی ہے وہ عالین اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے اس میں نبی کو اطمینان کہ جب یہ لوگ اللہ کے باغی ہیں اللہ کی دین کے دین کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں تو اس ان لوگوں پر عذاب کیوں نہیں آتے اور ان لوگوں کا کہنا کہ عذاب لے آؤ تو آپ ایسا کرو اگر ہم آپ کو عذاب دکھا دیں تو اس پر ہم قادر ہیں لیکن اگر آپ کو نہ دکھائیں تو تجھے فوت کرنے کے بعد بھی ان پر عذاب لا سکتے ہیں حساب لینا تو ہمارا کام ہے آپ کے ذمہ بلاغ ہے اب دن کے دعوت پہنچاؤ حساب ہم لیں گے اولم ضرور کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان دل اور چلے آتے ہیں ہم زمین کے کناروں سے کم کرتے ہیں اس کو مانا یہ کہ ان لوگوں کو اس بات کا خیال نہیں ہے مکے والوں کو کہ مختلف سمتوں سے نبی کی دعوت پھیل رہا ہے بستیوں کی بستیاں اس کی دین میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کے اطراف کی طرف سے زمین کے لوگوں میں ایمان کا رجحانات بڑھ رہا ہے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو اس سے یہ لوگ عبرت نہیں دیتے کہ یہ نبی سچا ہے یہ قرآن سچا ہے اس سے ان کو عبرت دینا چاہیے اللہکم اللہ اکب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے نہیں ہے کوئی رکنے والا حکم ہی لام اکبل حکم ہی نہیں ہے کوئی مؤخر کرنے والا رکنے والا اللہ کے حکم کو وہ ہوا سر حساب اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے مانا اگر یہ کہہ دے کہ جلدی ہمارا حساب کرو تو ان سے کہہ دو کوئی بات نہیں ہے جلدی نہیں کرو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹال روک نہیں سکتا ہے وہ تمہارا فیصلہ کرے گا لیکن اس نے جو ٹیم مقرر کیا اس کے مطابق ہوگا وقت مکر اللہ دینا من قابل یقیناً چال چلا تھا تدبیری کیے تھے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے مکر و جمعہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تدبیریں ہیں اللہ تعالیٰ تمام تدبیروں کو گھیرنے والا ہے, ہے سیام القفار جان لیں گے کافر لیں من کس کے لیے آخرت کا بہتر انجام ہے فرمائے کہ کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ آخری بہتر انجام کس کا ہے کس کا اچھا ہے وہ یقول اللجین کہتے ہیں وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کی رسول. رسول کی رسالت سے انکار تمہارے درمیان یعنی کافی ہے اللہ تعالیٰ میرے تمہارے درمیان کہ میں اللہ کا رسول ہوں میرے رسالت کی گواہی کی لی اللہ کے شہادت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آپ ان سے کہو شہادت میں سب سے اعلیٰ عظیم شہادت کس کی ہے تو پھر اگر یہ جواب نہیں دیں گے خاموش ہوتے ہیں کیونکہ اگر یہ جواب دیتے ہیں تو پس جاتے ہیں تو بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ خاموشی بہتر ہے تو آپ خود جواب دے دو کہ اللہ و شہید اللہ گواہ ہے میرے تمہارے درمیان اور اکبر و من اللہ اللہ سے بڑھ کر شہادت میں کوئی ہے تو نہیں ہے جواب ان کو دے دو من علم الب اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس سے ایک مراد تو یہ کہ وہ لوگ جو کتاب کتاب ہے ان کے کے پاس کتاب کا علم ہے تو میری نبوت کے بارے میں وہ شہادت دیں گے دوسری بات اس سے مثال جبریل علیہ السلاۃ والسلام ہے کہ جبریل کو معلوم ہے کہ میری نبوت یقینی سچائی پر بنا ہے کوئی اس میں شک نہیں تیسری بات وہ من علم الکتاب جس کے پاس علم کتاب ہے منا اللہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں کتابوں کا علم اسی کے پاس ہے ان تمام کتابوں میں میرے رسالت کا ذکر ہے اس صورت کے خصوصیات عقلی دلائل اس صورت میں اللہ نے زیادہ بیان کی ہے اور نمبر دو مثالوں کے ساتھ مسئلہ سمجھایا ہے نمبر تین ایمان والوں کے بہت سارے صفات اس صورت میں اللہ نے بیان کیے ہیں نمبر چار بہت سارے شبہات کے جوابات اللہ کی رسول کی رسالت پر شبہات اس کا جواب نمبر پانچ شرک کرنے والوں پر بہت سارے تنبیہ اللہ نے کیے اس صورت میں صورت ابراہیم اور صورت راحت کے ساتھ اس کا تعلق اور ابد پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی وضاحت کے لیے تو اب اس صورت میں اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ غفلت والوں کو تنبی کرتا ہے کہ غفلت سے باز آ جاؤ اور المطرا علم طرح کے ساتھ ان کو جگا دیتا ہے کہ دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ یہ دن, دن کے دنیا کے دن یہ کم ہے ختم ہے یہ ختم ہو جائیں گے نمبر دو پہلے اللہ تعالیٰ نے شبہات کے جوابات دی نوید السلام کی رسالت کے مخالفین کو تو اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ دعوت پر تندیح کرتا ہے ترجیح کرتا ہے کہ بادری کے ساتھ دعوت دو تاکہ شبہات ختم ہو جائیں لوگ ظلمات سے نور کی طرف آ جائیں نمبر تین پہلے اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل بیان کیا اب اس صورت میں دلائل نقلیہ امبیا علیہ السلاۃ سے اجمالا اور ابراہیم علیہ السلام سے خصوصا نمبر چار پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول کی رسالت کا مقصد ذکر کیا تیس نمبر آیت میں کہ اس کا کام ہے آیتوں کو تلاوت کرنا لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس تلاوت کا مقصد بیان کیا کہ وہ اصل مقصد اس روشنی کو پھیلانا ہے اور لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا ہے بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میرا بان ہے بہترم کرنے والا ہے ظلم اس صورت کا دعوی بھی یہ ہے عنوان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آنا تو وہ پہلی ہی آیات میں اللہ نے بیان کیا حروف مقدعات کے بعد کتاب ہے یہ قرآن عظیم کتاب تنقیر کے ساتھ فرمایا عظمت کے لیے نکرا لایا ناجل کیا ہم نے آپ کے طرف ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لتخرج الناس تاکہ نکالے آپ لوگوں کو من مینز العماد اندھیروں سے روشنی کی طرف بیزن رب ان کے رب کے حکم سے علا زراۃۃ العزیز اس راستے کی طرف جو کہ غالب اور تعریف کی وزاد ہے یہاں یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ معاشرے کے اندھیرے ان کا علاج وہ حکومتوں کے بدلنے میں نہیں ہے وہ سرداروں کے بدلنے میں نہیں ہے وہ خالص قرآن و سنت کے دعوت میں ہے کہ جب قرآن و سنت کا دعوت پھیل جائے اندھیرے چھٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے روشنی آ جائے گی تو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہوں گے لوگ ایک دوسرے کے مال نہیں کھائیں گے لوگ ناجائز طریقوں سے سودہ اور یہ لین دین نہیں کریں گے خاص اللہ کے لیے ہے جو اور زمینوں میں ہے وبی لل کا فرمن شدید اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے سخت عذاب سے کے لیے سخت سنایا سبیل اللہ اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے رستے سے وہ بہو نا وجہ تلاش کرتے اس میں مبین یہ لوگ پورے گمراہی میں ہیں فرمائے کہ جو لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں معلوم ہوا دنیا پرست لوگوں کے نظروں میں اللہ کے دین کی کوئی قیمت نہیں ہوتا ہے ان کی نظریں تو بس صرف دنیا پر لگی رہتی ہیں مال آیا مال گیا اور آج مارکیٹ کا یہ ریٹ ہے آج منڈئی تیز ہے آج منڈئی کم ہے بس انہیں پر ان کا سارا دار و مدار ہوتا ہے ان کی زندگیوں کے گڑکنیں جو ہوتی ہے دل کے کانٹا جس کو آپ کہہ رہے وہ منڈئی کے ریٹ کے ساتھ ہوتے ہیں منڈئی کا ریٹ بڑھتے ہیں تو کانٹے میں حرکت آتے ہے ریٹ نیچے ہوتے ہیں تو اس میں مندی پڑ جاتی ہے ٹنڈک آتا ہے اور ان کو سوچ جاتے ہیں کئی لوگ ایسا ہوتے ہیں اخبارات میں کوئی خبر سننے کے بعد کہتے ہٹ پھیل ہو گیا اس لیے کہ اس کے کانٹے جہاں لگے ہوئے ہیں کانٹے سے خبر غلط مل گئی کہ بھائی یہ چیز گر گیا جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس چیز کی منڈائی گر گئی میرے تو کتنا نقصان ہو گیا ارے بیس لاکھ ہو گیا بیس کروڑ ہو گیا بس ادھر سے دل کام چھوڑ دیتے کہتے ہیں فلاں خبر کے اخبار میں آنے کی وجہ سے فلاں تاجر ہٹ پھیلا ہو گیا اس لیے کہ کانٹا ادھر لگا ہوا ہے نا مارکیٹ کے ساتھ تو اللہ فرماتے جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کا یہ عالم ہوتا ہے یستا ہب الحیات دنیا الآخرا اللہ کے دین کے باغی ہوتے ہیں دین سے لوگوں کو روکتے ہیں فرمائیے کچھ گمراہی دور کی گمراہی میں ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتے جس کو چاہتا ہے وہ وہ غالب نہایت حکمت والا ہے اس میں ایک تو اشارہ ہے کہ ہر انسان اپنے علاقے کے لوگوں کو ان کے زبان میں سمجھائے اور خطبہ دینا اپنے زبان میں مخاطبین کو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو مخاطب ہوگا مثلا ایک شخص ہے وہ فارسی بان ہے اب اس کی جتنے بھی مقتدی ہے وہ فارسی بولنے والے اب یہ اس کو ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتا ہے عربی میں اب وہ عربی میں کیا سمجھتے اب یہ خطبے سے اترے گا تو ان سے پوچھے گا میں نے کیا کہا وہ کہے گا تم جانے تمہارا کہاں جانے ہمیں کیا بتائے تو خطبے کا مقصد کیا ہوتا ہے حدیث میں کیا آیا ہے بخاری کی روایت میں ہے کان رسول اللہ وسلم یقبے اللہ کے نبی دو خطبے دیا کرتے تھے ذکر ہما اور انہیں دو خطبوں میں ہمیں نصیحت کرتے تھے خطبے کا مقصد تو ہوتا نصیحت تو اب جب سامعین نصیحت ان سے نہ لے تو خطبے کا کیا معنی ہو کوئی خطبہ نہیں ہوا وہ نصیحت ہی خطبے کا نام ہے اسی میں ہم کو نصیحت دے دیں اور اس میں بھی اشارہ ہے کہ جو قوم ہے اس قوم کے زبان میں ان کو نصیحت کی جائے فرمایا کہ ہم نے قوم کو قوم کے زبان میں رسول کیوں بنا کر بھیجا لیک یہ نہ بیان کرے ان کے لیے ان کی زبان میں ہی ان کا بیان ہو سکتا ہے تو پھر اعتراض تھا کہ جب ہر قوم کو رسول اس کے زبان میں ان کے زبان میں آیا پھر لوگ دو حصوں میں تقسیم کیوں ہو گئے چاہیے تو یہ کہ قوم کے زبان میں نبی کے بعد سب مان لیتے فرمایا فی الدین اللہ شاہدیم شاہ یہاں اللہ کی مشیت بھی تو ہے جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ گمراہ رہ گئے جن کو اللہ ہدایت دیتے ہیں پھر فرمایا ان سے حساب کیسا فرمایا حساب عزیز لے سکتا ہے اور وہ حکمت والا ڈیل دنیا میں اس لیے دیتا ہے ان روشنی کی طرف اور صحت کرو ان کو ایام اللہ, اللہ کے ایام کے ساتھ اللہ کے احسانات کی دن ان کو یاد دلاؤ ان نفیدال اس میں نشانیاں کلبرشپور ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے ہر صابر شاکر کے لیے اس میں علامت یہاں بطور دلیل نقلی مصالح سلاۃ السلام کے واقعہ کو ذکر کیا کہ اس نے بھی اپنے قوم کو ہدایت کی دعوت دی روشنی کی دعوت دی اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کی اور فرمایا کہ ان کو ایام ایام یاد دلاؤ مشرقین نے یہاں سے ایک دلیل لی ہے کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آیا ہے ایام کا تذکرہ تو کہتے ہیں عید ملادی اس لیے بناتے ہیں کہ یہ بھی ایک خاص عظیم دن ہے لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر ایام اللہ اللہ کی دنوں کے احسانات ان کو یاد دلاؤ ہم کہتے ہیں کہ جیسے قرآن تم پر اترا ہے جس پر قرآن اترا ہے اس نے اس کا یہ معنی نہیں کیا ہے کیوں اگر یہ معنی وہ کرتے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نبوت کے بعد تیئس سال زندگی میں اپنے پیدائش کا دن بناتے پھر اس کے بعد خلفۂ راشدین اس کے بعد تمام صحابہ لیکن کسی نے اللہ کے نبی کے پیدائش کا دن نہیں بنایا اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ ہر وہ عمل جو قرآن و سنت اور صحابہ سے ثابت نہ ہو تو وہ عمل بدت ہے تو یقینی طور پر عید میند النبی بھدت ہے اور اس میں آل ہے کہ وہ شرک ہے تو اللہ رب العالمین نے احسانات کیے ہیں ظالموں کو ان کے وجہ سے ہلاک کیا ہے اور ان کو نجات دیے ہیں وہ کالم قوم ہی جب کہا صحیح السلام نے اپنے قوم سے حسکرو نعامت اللہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو الیکم جو سل تم پر کی جب اس نے اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس کام میں ازمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت عظیم بہت بڑی آزمائش وزن رب جب اعلان کیا تیرے رب نے لہ شکر تم لازی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ کروں گا لفر تم اگر تم لوگوں نے کفر کیا اگر تم کفر کرو گے نہ تھا بال شریت یقیناً میرا صاحب بہت سخت ہے فرما کہ اللہ نے اعلان کیا کہ اگر تم لوگ شکر ادا کرو تو میں اپنے نعمتوں کو بڑھا دوں گا اور نعمتیں دے دوں گا لیکن اگر تم لوگ ناشکری کرو گے تو پھر میرے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ میرا عذاب بڑا سا خال ہم سلاۃ السلام نے اللہ حمید یقین اللہ تعالی بے پرواہ اور قابل تعریف ہے اس میں یہ بات بتائی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے تعلیم میں شکایا ہے کہ اگر سارے لوگ فاسق اور فاجر بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے علویت ربوبیت میں کوئی اضافہ کمی نہیں ہوگی اور اگر سب متقی بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے عزمت میں کوئی اضافہ نہیں تو مصعل صلاحت واللام نے ان لفظوں میں بتایا کہ اگر تم اور جو بھی دنیا میں لوگ ہیں سارے کفر کر جائے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہیں علم ياتكم کیا نہیں ہے؟ تمہارے پاس من ہیں اللہ نہیں جانتے ہیں ان کو مگر اللہ جہاں تو فس انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو لئے اس کی طرف مریب ہو میں سخت اس میں پڑے ہوئے یہاں ایک تو اللہ نے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو نبی کے لیے ثابت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں لا یعلمہم الا اللہ ان قوموں کو اللہ کے ماں سے کوئی نہیں جانتے نبی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کتنے قومیں گزری ہیں بلکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا منہم من, من قص نہ آلے گا وہ من منلم آلے گا بعض کے ہم نے کسے واقعات اپ پر سنا دیے ہیں پڑھ کر بعض کو ہم نے نہیں بیان کیا جس کو بیان نہیں کیا اس کو تمہیں نہیں معلوم یہاں فرمایا اللہ من نہیں جانتے ان کو مگر ایک اللہ اس کے تحت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ کی صنعت کو پیدائش کی صنعت کو آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں ان کا وعدہ یہ بات جھوٹا ہے کیوں اللہ فرماتے ہیں ان کو کوئی نہیں جانتے جب یہ جانتے نہیں صنعت کہاں سے ملائیں گے یہ تو غلط ہے آدم علیہ السلاۃ السلام تک محمد صلی اللہ علیہ کا سلسلہ کہتے اسیات سے لے جائے اور معنی غلط ہو جائے گا نا اللہ فرماتے کردی سمودی وغیرہ درمیان میں اور امبیا گا لیکن سب کے سب کا علم آ جانا یہ کسی کے پاس نہیں ہے نہ نبی کے پاس ہے اور نہ معدثین اور مفسرین کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ایک عام عادت ذکر کیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈالا اور رسولوں کے خلاف انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا یہ کیا ہمارے باپ دادا کے خلاف ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور انہوں نے کفر کا اظہار کیا کہ ہم کفر کرتے ہیں کہنے لگے رسولم ان کے کیا اللہ کے بارے میں تم شک کرتے ہو فاتر کرنے فاطر پیدا کرنے والا زمینوں کا ہے یہ دکم وہ تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ معاف کرے تمہیں گنا کال انہوں نے کہا تم نہیں ہو تم لہ بشر اللہ مگر ہمارے طرح انسان اب دیکھو نا مخالفین کا اعتراض کہ تم کو ہم نبی کیوں مانے اس لیے نبی نہیں مانتے کہ تم ہو اور ہمارے قوم کا کہنا کیا ہے ہم نبی تو مانتے لیکن بشر نہیں مانتے نور ہے دونوں کا فرق یہ دونوں منکر ہیں اس حوالے سے فرمایا تو تم چاہتے ہو یہ کہ تم ہم کو روک لو اما اس سے کا نیا بدھ تھے ہمارے بڑے جن کی عبادت کرتے ہیں باہ تون پھنسدو ہمارے پاس بھی سلطان مبین کوئی ظاہری دلیل کہتے ہیں تمہارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے باپ دادا کے دن سے روک دو آج سارے لوگوں کو یہی مصیبت پڑی ہوئی ہے نا یار آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن ہمارے باپ دادا جو طریقہ اختیار کر گئے تھے کیا ہم اس کو چھوڑ دیں لوگ کیا بولیں گے چلو جی جو لوگ بولتے ہیں اس کو مان جاؤ لیکن پھر فرشتوں کے مار کٹائی کے لیے تیار ہو جاؤ تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بڑوں کے دین کو تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اب دیکھو نا یہ دعوت امبیا کا دعوت انبیاء کے دعوت کے مقابلے میں یہ بات آئی کہ انبیاء کے دعوت کے مخالفین جو ہوتے ہیں وہ قوم کے اور علاقے کے بات کرتے ہیں تو آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دعوت کو قبول کریں گے تو قوم برادری ناراض ہو جائیں گے معلوم ہوا کہ یہ نبی کے سچ دعوت جس سے لوگوں کو یہ خوف لاہے بولے کہ قوم برادری مخالف ہو جائیں گے تو انہوں نے کیا کہا انبیاء علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں کیا کہا قالت رسول الحم اللہ شکون فتر ارے اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو ہم تو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں پیدا کرنے والا آسمان ہو زمینوں کا ہے وہ تمہیں تمہارے مقصد کے لیے تمہیں دعوت دیتا ہے یہ انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ یہ تمہارا کہنا کہ ہم تمہارے دین کو اس को نہیں مانیں گے کہ تم بشر ہو تو یہ تو کوئی سوال نہیں ہے ہم تو ہی بشر ہم بیاہ آتے بشر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر آپ سے مطالبہ کرے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بشر مانتے آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو عذاب لیاؤ تو آپ ان سے کہوں کہ اللہ کے فیصلے ہیں اور وہ مؤخر کرتا ہے لوگوں کو جب تک وہ چاہتا ہے فرمایا قالت کا حل من سے رسول و من کے رسولوں نے ان ہنو اللہ بشر نہیں ہے ہم مگر بشر مسلکم تمہارے طرح اب بتاؤ اب اس سے آگر آگے کیا دلیل ہونا چاہیے کہ ہم بیا نے کہا ہم تو صرف اور صرف تمہاری طرح بشر ہیں وہ لاک اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے من و احسان کیا لام شاہ جن پر اللہ نے چاہ من عبادی اپنے بندوں میں سے وماں کا نلنا اور نہیں ہے جائز ہمارے لیے انا تک سلطان کہ ہم لے آئے تمہارے سامنے کوئی موجزہ اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے حکم سے موجودوں کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے جب یہ آپ کی مخالفت کریں تو آپ جواب دو اللہ چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے ایمان والے اللہ پر یقین کرو بھروسہ کرو توکل کرو اور ان لوگوں کے اعتراضات کو پسے پوس ڈالو وہ مالانا کیا ہوا ہے ہمیں اللہ نہ توکلا کہ ہم توکل نہیں کریں گے اللّہ اللہ پر وقت حدانہ یقیناً ہمیں ہدایت دی سب ہمارے رستے کا مانا شریعت کا طریقہ راستہ رستہ نے ہم کو بتایا ہم تو اسی کی عبادت کریں گے تمہ ضرور ہم صبر کریں گے اس پر جو تم تکلیف دیتے ہو ہمیں واہ اللہ پھل توکلون چاہیے کہ اللہ پر تو کل کرے تو کرنے والے فرمایا کہ دین میں جو بھی تم تکلیف ہم کو دو ہمارا کام یہ ہے اس پر صبر کرنا اور اللہ رب العالمینا کہ نے نے ہم, ہم تمہیں اپنے زمین سے اولتوں سے ملتنا یا پلٹ کراؤ گے ہمارے دین میں کیسے دلیر لوگ ہیں رسولوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں آؤ تمہارا کیا دین ہے باپ دادا کے واقعات کس نبی کے دن کو چھوڑ دو اور نبی تمہارے ماتے تو ہو جائیں